صد روح الشعر يا إله صلوا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سجد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد عز وجل بدل ہم مدنی حلقے کے سلسلے میں شامل ہیں میرے شیخ طریقت امیر آر سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا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 اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حضرت سجیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے گھر کے اندر جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور میرے والد ماجد آرام فرما تھے اس حال میں داخل ہوا کرتی تھی کہ پردے کا کچھ خاص اہتمام نہ ہوتا تھا میں کہتی تھی کہ ایک میرے شوہر محترم ہیں اور دوسرے میرے والد مکرم ہیں جب ان کے ساتھ امین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دفن ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی کی قسم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے حیا کی بنا پر اس طرح داخل ہوتی تھی کہ میں نے اپنے جسم کو خوب اچھی طرح کپڑوں میں لپیٹ رکھا ہوتا تھا اس حدیث کو امام احمد علیہ رحمت اللہ الاحد نے روایت کیا معلوم ہوا کہ ام المؤمنین حضرت سجیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس امر میں کوئی شک نہ تھا کہ دنیا سے پردہ فرما لینے کے باوجود بھی امیر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مزار مبارک کے پاس انہیں دیکھ رہے ہیں لہذا جب سے امیر المینین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روزۂ اطہر میں دفن ہوئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوتے وقت پردے کا خصوصی اہتمام کیا کرتی تھیں نہیں خوش محتاجان عالم میں کوئی ہم خوش بخت مفتا عالم میں کوئی ہمسا ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق آزم سا قرآن کریم سے ثابت ہے کہ شہد کرام رحم اللہ زندہ ہیں ان کو مردہ نہ کہو اور نہ جانو چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِلْ لَا تَشْعُرُونَ ترجمہ قرآن کنزل ایمان اور جو خدا عز و کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں ہاں تمہیں خبر نہیں مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان لکھتے ہیں جب یہ جی زندہ ہوئے تو ان سے مدد حاصل کرنا بھی جائز ہوا جو حضرات عشق الہی عز و جل کی تلوار سے مقتول ہوئے وہ بھی اس میں داخل ہیں اسی لیے حدیث پاک میں آیا کہ جو ڈوب کر مرے جل جاوے طاعون میں مرے عورت زچگی کی حالت میں مرے طالب علم مسافر وغیرہ سب شہید ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتح رضویہ جلد انتیس صفحہ پانچ سو پینتالیس پر فرماتے ہیں اور کرام بعد وفات زندہ ہیں مگر نا مثلے انبیاء علیہ مسلاط والسلام کیونکہ انبیاء علیہ مسلاط والسلام کی حیات روحانی جسمانی دنیاوی ہے یہ حضرات بالکل اسی طرح زندہ ہوتے ہیں جس طرح دنیا میں تھے اور اولیاء اکرام اللہ سلام کی حیات ان سے کم اور شہدا سے زائد جن کے بارے میں قرآن عظیم میں فرمایا ان کو مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں محقق عالل اطلاق خاتم المحدیسین حضرت علامہ شیخ عبد الحق محدیث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ قبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے ولی اس دار پانی یعنی ختم ہو جانے والی دنیا سے دار بقا یعنی باقی رہنے والے جہان کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں وہ اپنے پروردگار عز و کے پاس زندہ ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے اور خوش و خرم ہیں لیکن لوگوں کو اس کا شعور نہیں حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری نے ارشاد فرمایا اَفَرْقَ لَهُمْ فِي الْحَالَيْنِ وَلِذَا قِيلَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا يَمُوتُونَ وَلَاكِنْ يَنْقَلِبُونَ مِن دَارٍ إِلَى دَارٍ یعنی اولیاء اکرام رحمہم اللہ السلام کی دونوں حالتوں یعنی زندگی اور موت میں اصلا فرق نہیں اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر تشریف لے جاتے ہیں کون کہتا ہے ولی سب مر گئے کون کہتا ہے ولی سب مر گئے فانی گر سے نکلے اصلی گر گئے ہمارے غوثِ اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم حنبلی یعنی حضرتِ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے مقلز ہے غوثِ پاک رحمت اللہ تعالی عنہ قبرستان اور خصوصاً بزرگانِ دین رحمہم اللہ المبین کے مزاراتِ طیبات کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے چنانچہ حضرت سیدنا شیخ علی بن ہی علیہ رحمت اللہ القوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ادیسہ سر نورانی اور شیخ بقا بن بکو رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہمراہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار فائز الانوار کی زیارت کی تو دیکھا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قبر انور سے نکل کر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر نورانی سے معانقہ کیا یعنی گلے ملے اور آپ کو خلاط یعنی عزت افزائی کا لباس عنایت کر کے فرمایا اے عبد القادر تمام لوگ علم شریعت و طریقت میں تیرے محتاج ہوں گے پھر میں نے حضرت سیدنا غوث آزما علیہ رحمت اللہ الاکرم کے ہمراہ حضرت سیدنا شیخ معروف کرقی علیہ رحمت اللہ القوی کے مزار پر انوار پر گیا وہاں حضرت شیخ عبد القادر نورانی نے فرمایا السلام علیکہ یا شیخ معروف ابرنا کب در جتعی یعنی اے شیخ معروف آپ پر سلامتی ہوں ہم آپ سے دو درجے بڑھ گئے انہوں نے قبر سے جواب دیا وعلیک السلام یا سجدہ اہلی زمانی یعنی اور آپ پر سلامتی ہو اے اپنے زمانے والوں کے سردار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مظفرت ہو مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین معلوم ہوا بزرگان دین اللہ المبین وفات کے بعد بھی اپنے مزارات میں زندہ ہو حیات رہتے ہیں جیسا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قبر انور سے نکل کر حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر علیہ رحمت اللہ القدیر سے بغل گیر ہوئے اور سیدنا شیخ معروف علیہ رحمت اللہ القوی نے اپنے روزہ مبارک سے آپ رحمت اللہ تعالی لے کے سلام کا جواب اس طرح دیا کہ باہر سنائی دیا تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شہدہ تیرا تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا سربلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح معلومیں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی جل امین وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله صلى الله عليه الصلاه والسلام عليك يا نبي الله صلى الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله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 بے شک یہ تمہارے لیے تہارت ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم اور رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان الفت نشان ہے مجھے کوئی صحابی کسی کی طرف سے کوئی بات نہ پہنچائے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس صاف سینا آیا کروں محکل اطلاق خاتم المحدی سین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث محدی سے دہلوی آج قلو آفتاب کا وقت چھ بج کر نو منٹ پر ہے آج طلوئے آفتاب کا وقت 6 بج کر نو منٹ پر ہے سورج نکل رہا ہے اشراق کے نوافل اور قزا نماز سورج نکلنے کے کم از کم بیس منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں آج طلوع آفتاب کا وقت 6 بج کر نو منٹ پر ہے سورج نکل رہا ہے اشراق کے نوافل اور قضا نماز سورج نکلنے کے کم از کم بیس منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں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 عادت بد اس نے یہ کیا یا اس نے یہ کہا فرا اس طرح کہہ رہا تھا حدیث پاک کے اس حصے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس صاف سینہ آیا کروں کا خلاصہ کرتے ہوئے مفتر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں یعنی کسی کی عداوت کسی سے نفرت دل میں نہ ہوا کرے یہ بھی ہم لوگوں کے لیے بیان قانون ہے کہ اپنے سینے مسلمانوں کے کینے سے صاف رکھو تاکہ ان میں مدینے کے انوار دیکھو ورنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سینہ رحمت نور کرامت کا گنجینہ ہے وہاں کدورت یعنی و کینے کی پہنچ ہی نہیں سبحان اللہ عز و جل مذکورہ حدیث مبارکہ میں وارد شدہ ارشاد گرامی میٹھے میٹھے آکا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے غلاموں سے محبت کی اتاح گہرائیوں کا پتہ دیتا ہے میرے آقا اعلیٰ حضرت امام سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے بھائی جان شہن سخن استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الحنان نے کتنا پیارا شعر کہا ہے فرماتے ہیں تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت ہے تر کے ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو مذکورہ حدیث پاک سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو کہ شاگرد کی استاد سے بیٹے کی باپ سے ملازم کی سیٹ سے ماں تحت کی نگران سے اور مرید کی اس کے پیر صاحب کے سامنے بلا مسلحت شرعی کمزوریاں اور برائیاں بیان کر کے غیبت کا کبیرہ گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ان کی نظروں سے گرا دیتے ہیں شاید انہیں اس بات کا ہوش تک نہیں ہوتا کہ وہ ایسا کر کے کتنی بڑی خرابیوں کا باعث بنتے ہیں ظاہر ہے جب شاگرد اپنے استاد کی ماتاہت اپنے نگران کی اور مرید اپنے پیر و مرشد کی نظر سے گر گیا تو بیچارے کا جو انجام ہوگا وہ ہر زیش شعور سمجھ سکتا ہے کاش یہ غیبت کرنے والا غیبت کرنے سے قبل خود اپنے لیے غور کر لیتا کہ اگر مجھے کوئی اپنے پیر صاحب یا دینی استاد کی نگاہ سے گرا دے تو مجھ پر کیا گزرے گی اے کاش پیرو و مرشد کی نظر سے ہم کبھی بھی نہ گرے کروڑ کاش ہم ہمیشہ ہمیشہ اپنے مرشد گرامی کی سیدھی اور میٹھی میٹھی نظر میں رہیں سدا پیر و مرشد رہے ہم سے راضی سدا پیر و مرشد رہے ہم سے راضی کبھی بھی نہ ہو یہ خفا یا الہی آہ کاش ہمارے پیارے پیارے آقا مدین والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی ہم والنگاروں سے صدا خوش رہیں کبھی بھی ہمیں اپنے نگاہ عنایت سے دور نہ فرمائیں نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم کہ جس کو تونے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا یا رب مصطفیٰ وسلم تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہمیشہ ہم پر رحمت کی نظر رکھ آہ اگر تو ناراض ہو گیا تو ہمارے پیارے پیارے اللہ ہم کس کے دروازے پر جائیں گے گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب کر معاف اور صدا کے لیے راضی ہو جا یا اللہ کر معاف اور صدا کے لیے راضی ہو جا یہ کرم ہوگا تو جنت میں رہوں گا یا یارب علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ علی وآلہ وسلم بڑوں یعنی استادوں نگرانوں وغیرہ کی خدمتوں میں مدنی التجا ہے کہ جب کوئی شخص آپ کے پاس آ کر آپ کے کسی ماتاحت کی بلا مسلحت شرعی غیبت کرنے لگے تو قدرت ہونے کی صورت میں فورن اسے روک دیجئے ورنہ غیبت سننے کے گناہ میں پڑ سکتے ہیں اگر غیبت سن کر آپ کو غصہ آ گیا اور زبان سے کچھ نکل گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہی غیبت کرنے والا مغتاب, مغتاب کو یعنی جس کی غیبت کر رہا تھا اس کو آپ کے الفاظ پہنچا دے اور پھر مزید گناہوں برے مسائل پیدا ہوں بلفرض غیبت کرنے والا آپ کے پاس کسی کی برائی پہنچانے میں کامیاب ہو بھی گیا ہو اور آپ نے بھی غیبت سے بچنے کے طریقوں پر عمل نہ کیا ہو تو اپنی آخرت کی بلائی کی خاطر ہاتھوں ہاتھ توبہ اور اس کے تقاضے پورے کر لیجیے اور غیبت کرنے والے پر انفرادی کوشش کر کے اسے بھی توبہ کروا دیجیے نیز مغتاب یعنی جس کی غیبت کی گئی ہے اس کے متعلق ہرگز بد مت کیجیے نہ ہی اس پر اپنی شفقتیں کم کیجیے کہ آپ کو جو کچھ کسی کے بارے میں بتایا گیا اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں معذ اللہ عز و وزل غیبت کرنے والے کے ذریعے ملی ہوئی بات کسی اور کو بتانے کا جذبہ شر پیدا ہوتے ہی اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دہن میں دہرائیے کسی انسان کے جھوٹا ہونے کو یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے بیان کر دے پھر اس حدیث پاک میں کی ہوئی ممانات کے متعلق عمل کرنے کی نیت سے اس بات کو کسی کے آگے بیان مت کیجئے ورنہ خود بھی غیبت و افق یعنی تہمت و بہتان وغیرہ کے گناہوں کی آفت میں پھنس جائیں گے ہاں جس کی غیبت کی گئی تھی اس کی تصدیق ہو جانے پر اچھی اچھی نیتیں کر کے اس ماتاحت کی ضرور اصلاح فرما دیجئے آپ کو اگرچہ بظاہر کوئی برائی مل بھی گئی ہو مگر اللہ قدیر اعضا بدل کی خفیہ تدبیر سے ہمیشہ ڈرتے رہیے محض رسمی کلامی نہیں دل کی گہرائی سے آجزی آجزی اور آجزی کرتے رہیے اپنی کم مایگی و بے بداعتی یعنی کم حیثیتی کا اعتراف کرتے ہوئے بار رسالت میں عرض کیجئے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے تیرا اعجاز کب کب مر جاتا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں الحمد للہ تبریغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ماہ کے مدنی کے ماحول میں با کسرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں ہر جمعرات کو اثر کی نماز کے بعد رمضان المبارک میں فیدان مدینہ میں ہونے والے سنتوں بر اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماں کے ابتدائی دس دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے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 اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاء اللہ عز و جل اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آمین آمین بجاہ النبی جل امین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا يارب المصطفى عز ودل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم بات سيل مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هماره هماره ماباكي اور ساري امت apaك مغفرة فرمار يا الله عز ودل درس کی غلطیاں اور تمام گناہ مواف فرما عمل کا جذبہ دے ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا یا اللہ عضہ بدل ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مخلص عاشق بنا یا اللہ عضہ ودل ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما یا اللہ عضہ ودل ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو مدنی کاموں کی ترغیب دلوانے کا جذبہ عطا فرما یا اللہ حاضہ بدل مسلمانوں کو بیماریوں قرضداری بے روزگاریوں، بے اولادیوں بے جا مقدمہ بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما یا اللہ حاضہ بدل دین اسلام کا بول بالا کر اور دشمنان اسلام کا منہ کالا کر یا اللہ حاضہ بدل ہمیں دعوت اسلامی کے محکے محکے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما یا اللہ عضا ہمیں زیر گمبد خزرہ جلوائے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم میں شہادت جنت البقی میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما یا اللہ عضل مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یارب کہا جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یارب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کو سو مجبور کیونندی يا أجه الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي جل عمي وعاله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سجد يا سجد يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الحمد لله ربنا عالمين والصلاة والصلام على سجد المرسلين جزى الله عنا سجدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يا إلهي جی دیبا دی با رے ایے کے ساد نام کرے دے بسد رادی اور رضا کی سی پے ار مو امر مو پا پا پیت مجھ میرا کے باسی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ باب المدینہ فیضان مدینہ کراچی کے اطراف میں اشراق و دہا کا وقت ہوا چاہتا سب نی ہو